گوبل کون بسم جیسم مش کن من ايام من الخوف وَلِتُكْمِلُنَّ عِدَّةَ ثَمَانِينَ ولتك الْيَسَجِيبُ لِي وَالْجُؤُ مِنْ بِلَالِ لَهُ يَغْشُدُ نحمد و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و, و صلی علیہ السلام علیکم خوادیم و ادرات سہری چائن کے سروگرم کے ساتھ آتا میز بان محمد جلید اقبال حاضر خدمت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سرکھ نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر لی جائے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں اور مجوروں میں اس کو ختم کیا دوسری چیز یہ ہے کہ خصوصیت سے اس کی کے بارے میں کہ کن مجبلوں میں اس کو بوسیدہ اور پورانا کر دیا تیسری چیز یہ ہے کہ جو مال ہے اور جو دولت ہے وہ کہاں سے کمائی کن راستوں سے کمائی اور کس طرح سے اس کو حاصل کیا تھا چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو کن کاموں اور کن راہوں پر صرف کیا اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا ناظرین یہ حدیث ہے آج اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مقصد پر اور مقصد کی مقصدیت پر بہت بات کیا کرتے ہیں ہم بات پر اور بات کی خبر پر بہت بات کیا کرتے ہیں ہم بات پر اور بات کے نظریے پر بہت بات کیا کرتے ہیں ہم فکر پر شعور پر نظریات پر علم پر بہت بات کیا کرتے ہیں اور انسان جس انداز سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور جس انداز سے ترقی کے مدارش کو طے کرتا چلا جا رہا ہے اور جس انداز سے وہ تحت سراؤ کو اسیر کر رہا ہے گردوں پر قبن ڈال رہا ہے چاند کا کلیجہ شک کر رہا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ترقی کے مدارش در مدارش در مدارج انسان جو ہے طے کرتا چلا جا رہا ہے کیا انسان اس مقصد کو حاصل کر سکا ہے کہ جس مقصد کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کیونکہ ناظرین یہ وہ پروسیس ہے کہ جس پروسیس سے انسان جب گزرے گا اور جس بھٹی سے انسان جب گزر جائے گا تو دراصل اصل کندن بن کے نکلے گا اور جب کندن بن کے نکلے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا کیونکہ وہ اس پروسیس کو سمجھ چکا ہوگا اس مقصد کو سمجھ چکا ہوگا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ جس پرچے کو میں نے اس دنیا میں بیٹھ کر حل کیا ہے اور میں نے جتنے بھی مجھے کمپلسری سبجیکٹس دیے گئے تھے اور اس کے ساتھ جتنے کوششن لکھے گئے تھے میں نے اس کا جواب صحیح طور سے دیا ہے تو جب آخرت میں نتیجہ میرے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو بے شک دائیں ہاتھ میں دینے کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے اس پچے کو صحیح طور سے حل کیا ہے آج ناظرین جن پانچ سوالات کا میں نے اقتدار تذکرہ کیا ہے دراصل یہ پانچ سوالات اصل سوالات ہیں جن کی تیاری ہمیں آج کرنی ہے ہمیں آج دیکھنا ہوگی کہ اللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے تحت اصطلاح میں بھیجا ہے کیا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں کیا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم معاش کے لیے در بدر بھٹکتے رہیں کیا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم عزت کو حاصل کرنے کے لیے صبح شام لگے رہیں کیا ہمارا مقصد یہی ہے کہ شہرت کے مدارج کو ہم طے کرتے چلے جائیں وہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے خالی پیٹ کو دو روٹی سے بھر کے پہنچ ہی آرام کی اور سکون کی نیند ہو جائیں کیا ہمارا مقصد یہی ہے ناظرین کہ ہم شادیاں کریں بچوں کو پیدا کریں بچوں کی تربیت کریں اور اس کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں اگر یہی مقصد ہے ناظرین تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان پانچ سوالات میں سے کو ہم نے کسی کی بھی تیاری نہیں کی. کیونکہ اس میں پہلی بات تو یہی پوچھی گئی ہے کہ کن کاموں اور کن مشہلوں میں تم نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا دوسری بات یہی پوچھی گئی کہ تمہاری جوانی جس جبانی پر تمہیں بڑا ناس تھا اور جب تمہارے گال بڑے لال لال ہوا کرتے تھے اور تم زمین پر بہت ہی اثر اکڑ کر چلا کرتے تھے تم نے اپنی جوانی کو علم دین کو حاصل کرنے میں شرط کیا یا دنیاوی خرافات میں لگا دیا جس مال پر تمہیں بڑا زوم ہے اور تم نے اپنی تجوریوں کو بھر کے رکھا ہے کیا اس مال کو حاصل کرتے وقت تم نے یہ سوچا کہ یہ مال میرے پاس ہلان راستے سے آتا ہے یا حرام راستے سے آتا ہے میں نے کسی کی گردن مار کے اس مال کو کمایا ہے یا اپنی زور بازو پر اور اپنی محنت کے بل پر کمایا ہے کیا تم نے اس بات تو سمجھا ہے کہ اس مال کو خرچ کرتے ہوئے تم نے یہ دیکھا کہ اس میں کہیں میں نے شراہط تو نہیں کر دیا کہیں میں نے زیادتی تو نہیں کر دی کہیں میں نے بیجا پیسہ خرچ تو نہیں کر دیا کہیں میں نے شراب میں جوئے میں سچے میں اپنے پیسے کو تو نہیں لگا دیا یا اللہ کی راہ خرچ کیا ہے اور جو علم اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے کیا تم نے اس علم پر عمل کرنے کی کوشش کی کیا تمہیں وہ سب کچھ معلوم تھا اور معلوم ہونے کے باوجود بھی تم نے اس کو سمجھ کر اس پر اپنے پیروں کو چلانے کی کوشش کی اگر نہیں کی تو پھر اس کے بعد تم جواب نہیں دے پاؤ گے آج نظری اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے در اصل مقصد حیات پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کیا اس خلیفہ نے صحیح طور سے اس حق کو ادا کیا جو خلافت اسے دی گئی جو طاقت اسے دی گئی جو قوت اسے دی گئی جو علم اسے دیا گیا جو فکر اسے دی گئی جو شعور اسے دیا گیا اور تحت اسرا کو اخیر کرنے کے لیے اس کو تمام تر صلاحیتیں دیں کیا ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے مقصد حیات کو سمجھا کہ نہیں اس میں اتنی طویل گفتگو ہے کہ جس کا احاطہ میں انشاءاللہ گفتگو کے دوران کھینچتا چلا جاؤں گا آپ کو ایک بات ہوگی کہ ٹائم الحمدللہ للہ آپ کے بہت ہی پسندیدہ میزبان قسیم احمد صابری ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس وقت لاہور میں موجود ہے اور مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں اس اسکور میں بیٹھ کر اس ایوان میں بیٹھ کر گفتگو کو آگے بڑھا سکوں اور آج کی رات ناظیم بڑی خوب رات ہے تو یہ شب ہے وہ بار بار پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش طلب کرے ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر طلب کرے تو آج درود پاک کی کثرت آپ کی زبانوں پر رہے استقفار کی کثرت آپ کی زبانوں پر رہے اور اس کے بعد آپ اس علم کی محفل میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ اللہ اللہ کباروں کو تعالیٰ ہم پر خصوصی فضل و کرم کرے گا تعارف کا لاتا چلوں اپنے مہمان کا ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہے ماشاء اللہ کسی بھی تعارف سے محتاج نہیں ہیں سی وی کا اور ان کا نام لازم و ملزوم ہے آپ احکام شریعت فریم بھی کہلاتے ہیں آپ سری ٹائم بھی کہلاتے ہیں بہت ہی خوبصورت دل انداز سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں محترم جناب مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظرین ماشاء اللہ نوجوان مفتی ہیں نوجوان عالم دین ہیں بہت ہی کم عرصے میں میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ آیا اس دیکھا اور فتح کر لیا یہ ان پر صادق بات آتی ہے ماشاء مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ رشیف فرما ہے آخری میں جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ان کا میں تعارف کیا کراؤں ناظرین ماشاءاللہ اللہ پچھلی کئی دہائیوں سے آپ صناخانیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پورے کے پورے وجود کو مستغرق کیے ہوئے ہیں صرف اس سوچ اور اس اپچ کے ساتھ کہ بے شک یہ سرکار کا کرم ہے اور سرکار ہی کا کرم ہے جن کی وجہ سے یہ صناخانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے سین ہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ لیونگ لیجنڈ آف پاکستان ہے تو غلط نہ ہوگا محترم جناب کاری ظفر کاسمی صاحب اس ایوان کے دروازے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے کھولوں گا اور آپ کی کالس کا منتظر بھی رہوں گا گفتگو میں بھی آپ شامل ہوں گے اور قاری صاحب سے نعتوں کی فرمائش بھی کریں گے مفتیاں ہمارے درمیان تو شیف فرمایا آپ کو اور قاری صاحب آپ کو میں سلام عرض کرتا ہوں خوش خوشحال کہتا ہوں مفتی صاحب آج ماشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو کچھ گفتگو کو جو ہے وہ کھولتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں مقصد حیات پہ گفتگو پہلے کرتے ہیں ایک مسلمان کو دنیا میں اللہ تبارت نے کس لیے بھیجا رحیم مقصد حیات کو بیان کرنے سے پہلے تمہیداً تھوڑی سی بات ہی مرز کروں گا کہ اس مقصد کا جاننا کیا ضروری ہے کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے اس بات کو جاننا کیوں ضروری ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اس نے ہمیں بھی دنیا میں بھیجا لازم سی بات ہے کس کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی بھیجا ہوگا پھر مخلوقات اس نے بہت ساری تخلیق فرمائی جن میں سے ہمیں اشرف المخلوقات رکھا جو جتنا اشرف ہوتا ہے اس کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے لہذا جب تک ہم اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھیں گے لازم بات ہے کہ اس کے تکمیل بھی نہیں کر سکیں گے اور مقصد حیات کی تکمیل میں ناکام رہ جانا ہمیں اخروی لحاظ سے نقصانات کا شکار کروائے گا لہٰذا ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے پھر اس مقصد کو جانے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے جیسے آپ نے تنہیر ارشاد فرمایا بہت نفیس ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ تیاری کریں گے شعور بیدار کریں گے تو آفت میں کامیابی ہے اگر یہ شعور بیدار نہیں ہوا تو آفت میں ناکامی ہے تو ہم قرآن سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تو دو مقام ایسے ہیں کئی مقامات پر اس کا بیان ہے جو خاص طور پر اس کی نشاندہی کر رہے ہیں ملک شیخ اللہ نے صورت الملک میں شاد فرمایا کہ اللہ ولق المعط و الحیات ائم احسن <تصفح> اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ اس بات کا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے <تصفح> دوسرے مقام پہ شاد فرمایا کہ وما خلق الجنا و انسا الیہبون اور میں نے جنات اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت بھائی بھائی بھائی رہے جی تو یہ جی دو ہمارے مقصود سامنے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کے لیے نیک اعمال کی کسرت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے یہ مقصد ہے حیات کی تکمیل کر لینا انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فخر کروا اچھا دیکھیے ایک بحث جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کلام پاک میں ایک کلام ہے فرشتوں سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلیفہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنا کے بھیج رہا ہوں اب فرشتوں کی طرف سے کلام ہے کہ اے اللہ تُسے اپنا نائب بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فسادات کرے گا زمین پہ جا کر خل کرے گا ہم تو تیری تصویر کرتے ہیں تیاری تفدیش کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلیفہ بنانا یعنی رب جو ہے اپنی ربوبیت کو یا اپنی خدائیت کو بندے کے ذریعے سے جتلانا چاہتا تھا دیکھیں یہ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبار ارادہ جو ہے اللہ کی صفت ہے اور یہ ازلی صفت ہے ٹھیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کسی غرض کا محتاج نہیں ہے پہلی بات تو یہ کنفرم ہے کہ اللہ نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے کوئی غرض کار فرما نہیں تھی ابتدا اس لیے کہ آپ کسی غرض کو کار فرما مانے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ غرض کا محتاج نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے ارادے غرض کے محتاج نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا کمال ہے کہ غرض پہلے پیش نظر نہیں ہوتی لیکن جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ بلا غرض کے نہیں ہوتا انتہائی با کمال ہوتا ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً اس کو اپنے ربوبیت کے ظاہر کی بھی حاجت نہیں تھی کوئی انسانوں پر یہ موقف تو نہیں تھا کہ وہ اقرار کرے گا تو اس کی ربوبیت ظاہر ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی نے یہ اس کی مشیت تھی کہ دنیا کے اندر ایک مو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار السلام کو بھیجنا تھا پھر ہم جیسے نکمے بھی دنیا میں آنے تھے پھر ہمارا امتحان ہونا تھا اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیاض کرنا کے اظہار پر مناتے بات جاری رکھے ناظرین آپ بھی مقصد حیات کو تلاش کریں ہم بھی مقصد حیات کو تلاش کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپ سے سری چائن میں ایک مختصر صوقے کے بعد چائن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقوال حاضر خدمت ہے لازم بات یہ ہے کہ تمیری گفتگو تو آپ کے سامنے آئی کہ مقصد حیات در اصل ہے کیا ابھی تو بہت کلام باقی ہے بہت گفتگو انشاءاللہ ہوگی آپ بھی سوچتے رہے ہم بھی سوچتے رہیں گے لیکن اس سے قبل قاری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائیں ماشاءاللہ اور پاکستان کا سرمایہ ہم چاہیں گے کہ ان سے مزید جو ہے فیض حاصل کریں اور ان کی پیاری سی آواز سے اس وقت اس ماحول کو مزید گرمائیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلل صل على دینتے عرش جی صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں ایک آیت پہ ہم کر رہے تھے کہ جہاں پہ اللہ کا بارہ نے اپنی ربویت اور اپنی خدائیت کی بات کی لیکن اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں جانتا تم نہیں جانتے اس لیے کہ ہم نے آدم کو سکھلا دیے چند نام اب یہاں پر تھوڑا سا کلام کو آگے بڑھائیں گے اور اس ایوان میں اپنے سب سے پہلے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب کیسے ہیں آپ اللہ سے شکر ہے آپ ٹھیک ہے بھائی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اللہ کا شکر ہے جناب بالکل آپ کا یہ پروگرام اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں جی میں نے آواز بند کر دی جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں عبد الرشید جناب عبد الرشید صاحب فرمائیے کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں عبدالرشید جی حضور فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب سوال مجھے یہ کرنا ہے جیسے میں آپ کا پرو... جی سر سوال مجھے یہ کرنا ہے اللہ تعالی نے جیسے آپ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا میں بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بڑی اچھی اور پیاری پیاری باتیں آپ بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دیا نفس کے ساتھ شیطان کو بھی تابع کیا اور دنیا میں اللہ نے اس کو مطلب ٹھیک بھیج دیا اور یہ کہا کہ جو مرضی میں آئے چل تابع کر دیا اور شیطان مطلب ساتھ کر دیا اس کے اب جو میری اطاط گزاری فرما برداری کر کے میرے پاس آئے گا تو میں اس کے لیے انعامات سجا رہا ہوں ٹھیک ہے, ہے نا بھائی آواز آ رہی ہے میری جناب بالکل آپ کی آواز بہت پیاری کی آ رہی ہے فرمائیے جی سر تو اس کے ساتھ جو جی جی جی شیطان کو تعریف کہنے کا مطلب یہ ہے شیطان اور مطلب یہ کہ اللہ نے انسان کو مطلب یہ کہ مطلب کہا وہاں اب یہ کہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے شیطان غالب آ جاتا اس جی تو اس کو مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی فرما برداری کرے مطلب یہ کہ شیطان غالب آ جاتا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ نے جب اس کو نفس دیا تو نفس کے ساتھ شیطان بھی مطلب اصل میں گفتگو جو ہے لنگر ہو رہی ہے اگر آپ پرسائز کر کے کوششن پہ آ جائیں بیسکلی پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کی کال غالب ڈراپ ہو گئی جی اوکے صاحب کیا فرمائیں جو میں نے آپ سے کیا تھا جی بات یہ ہے جنید بھائی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا کہ فرشتوں نے یہ بات پیش کی کہ ہم تو تیری تصویر و کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان وہ کیا تھا کہ وَعَلَّمَ عدم السما کلحا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسما کا علم حضرت آدم کو عطا کیا جلید. اور ان کی وساطت سے اولاد آدم کو عطا جلید. کیا جلید. فرشتوں سے کہا کہ فقال امبی اونی بھی اور کہا کہ مجھے ان اسماء کے علم بتاؤ تو فرشتوں نے یہ کہا قالوا لا علم لنا الا اللہ علمتنا شی شی ہم نہیں جانتے ہم تو وہی جانتے ہیں تو نے ہمیں بتایا شی شی شی اب یہاں پہ دیکھیں ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اسماء کا علم عطا کیا تمام اسماء کا علم علم سے فضیلت عطا کی کہ آدم کو کلیات کا علم دیا بالکل جزیات سے انسان کلیات کا ادراک کرتا ہے اور تمام اما کا آج سائنس تحقیق کا سلسلہ جاری ہے اور اسما کا علم بھی حاصل کیا جا رہا ہے ریسرچ ہو رہی ہے آبزرویشن ہو رہی ہے ایکسپیریمنٹ بھی ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ تجربات سے کامیاب ہو کے کسی نہ کسی چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس طرح اسما کا علم حاصل کیا جا رہا ہے لیکن آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت انسانوں کو یہ فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بخشا دوسری بات یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو اس کو دونوں راستے بتا دی اچھائی برائی کے وحدائی نہ <جدَن> ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے پھر اس کی اپنی شریف نے یہ شعور رکھ دیا فا الحما فجورہ کہ اس کو اچھائی اور برائی دونوں کا شعور دے دیا اور پھر اس کو بطور آزمائش بھیج دیا اور اختیار دے دیا فرشتوں کا یہ معاملہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار نہیں دیا جو ڈیوٹی دی ہے اس پر معمور ہے جب بات آتی ہے امتحان کی جب بات آتی ہے خلافت کی تو ظاہر سی باتیں ایک شخص کے اندر جس چیز کی, کی صلاحیت ہی نہ ہو فرشتے ہیں ان کے اندر نفس نہیں ہے ان کو کوئی خواہشات نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تمنائیں نہیں ہے ان کو نیند کھانا پینا ان چیزوں سے شادی بیاہ سے وہ بے نیاز ہے. ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے آزمائش ہے دنیا میں تو انسانوں کے لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نفس دیا ہے اور پھر ان کو دونوں پہلو دیے ہیں ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی اور پھر اختیار دیا ہے جو خلافت و نیابت کو ثابت کرتا ہے اس کو شعور دیا ہے علم دیا ہے جو اس کو حق اور باتیں سے بچا بات جاری رکھتے مفتی صاحب ایک شامل کریں گے السلام علیکم ہلو علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنیل بھائی مزمل منیر بات کر رہا ہوں بات سے جی مزمل صاحب فرمائیے جنیل بھائی میرا تو ایک تو مفتی صاحب کو بھی سلامت لیجیے وعلیکم السلام مفتی صاحب کے میرا ایک سوال تھا کہ اگر میں کل توبہ کے موضوع بات کی تھی تھی تو تو میں کل نہیں رہی جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا اگر کوئی انسان کسی سے توحبہ یا معافی مانگتا ہے قرآن زین میں تو یہ نہ کہ اگر کوئی انسان معافے تو انسان کی مدد مصرت ہوتی ہے معاف ہو ٹھیک ہے تو اگر انسان پھر انسان سے معافی مانگے اس کے باوجود وہ معاف نہ کرے ٹھیک ہے ایک دو تین مرتبہ کوشش بھی کرے اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب دیکھیں بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے دو چیزیں بھی سامنے آئیں آپ نے فرمایا آپ نے ایک عائد کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ قبارک تعالیٰ نے جنوں اس اس پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں یہاں پہ ایک بات اور آگے بڑھی کہ اللہ تعالی نے انسان کو علم اور شعور ادا کر دیا ابھی دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی عبادت کا مقصد ذاتی طور پر اس کے اپنے دیکھیے اس کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے اور علم کا مقصد یہ کہ انسان جو ہے وہ ترقی کے کو طے کرے اپنے علم کے ذریعے سے سوال یہ پیدا کا ہے کہ کی کیا انسان اس دور کے اندر اپنے آپ کو صرف عبادت تک محدود رکھے یا عبادت کے ساتھ جو ہے ان دونوں کو ساتھ لے کر چلے دیکھیں عبادت کا جب تک صحیح مفہوم ذہن میں نہیں ہوگا اسی قسم کے اشکالات پیدا ہوں عبادت کی تاریخ میں بات کرتے ہیں ہاں عبادت کی تاریخ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ عبادت کا مفہوم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکار مسجد مسجد میں تصویر لے کر بیٹھ جانا ہم. یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے اچھا. عبادت نکلا عبادت کا معنی ہوتا ہے بندگی اختیار کرنا بندگی کا مطلب ہوتا ہے غلامی کرنا ٹھیک ہے کسی کی تعاج کرنا کسی کا حکم ماننا تو عبادت ہر اس فیل کو کہتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا ارتقاب کرنے والا کسی کی غلامی کر رہا ہے بندگی کر رہا ہے اطاعت کر رہا ہے کسی کا حکم مان رہا ہے کوئی ایک ذات, ذات ایسی ہے جو اس پر حاکم ہے اور یہ اس کا محکوم ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ اس چیز کو دیکھیں گے تو صرف نماز روزہ ہر زکا کی عبادت نہیں رہے گی بلکہ اس کے دو پہلو آ جائیں گے <سؤال> ایک اللہ تبارک وطالعہ نے جو چیزیں ہم تک فرض واجب قرار دی انہیں ان کی مکمل شرائط کے مطابق ادا کرنا ٹھیک <سؤال> اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا مکمل طور پر انہیں سے بچنا ٹھیک <سؤال> کے دو امور جمع ہوں گے تو عبادت کہلائے گی اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے <سؤال> جب اس مقصد کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس سلم ہو جائے گا کہ شریعت جو ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں کاروبار سے منع نہیں کر رہا رشتے سے منانے کر رہا دوز بنانے سے منانے کر رہا بس تقاضا یہ ہے کہ ان تمام امور کو شریعت کے میں ڈائریکٹ وہ جو حدود اللہ ہے اس سے باہر خیال رکھیں گے تو اشینیت کے ساتھ ہر عمل عبادت ہو جائے آپ جاری رکھتے ہیں موتی صاحب ایک کالو بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم جناب ہلو السلام علیکم السلام ہلو وعلیکم السلام آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں ورنہ صرف سلام دعا ہی کرتے رہیں گے السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جناب میں محمد انیف بول رہا ہوں جناب محمد عنیف صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میرا سوال یہ ہے میں معافی چاہتا ہوں محمد عنی صاحب آپ کی کال ہمیں مجبوراً ڈراپ کرنا ہوگی تو آپ نے یہ فرمایا کہ صاحب مقصد عبادت کو اگر ہم نے سمجھ دیا تو بنیادی طور پر سارے معاملات جو ہے تاریخ عبادت اگر سمجھ دیا تو ہمارے سامنے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے جی دا. ہاں اچھا میں یہ معلوم ہوں نا کہ جب ہم نے تاریخ عبادت متعین کر لی کہ جو اللہ تعالی نے ہم پہ چیزیں فرض و واجب قرار دی ان کو ادا کرنا جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آ جانا تو آپ کو جو سیکنڈ کویشچن تھا کہ پھر علم اور عبادت کا جو تعلق ہے تو ان چیزوں کا ان چیزوں پر عمل کرنا یعنی ممنوع اشیاء سے بچنا اور فرض و واجب کردہ چیزوں کو ادا کرنا یہ علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ علم سے اس کی معرفت سب سے پہلے حاصل ہوگی کیا کیا ہم پہ فرض ہے کیا واجب ہیں پھر اس کے بعد ممنوع کون کون سی ہیں پھر علم ہی ہمیں بتائے گا ان, سے، ان پر عمل کس طریقے سے کرنا ہے علم ہمیں بتائے گا کون سی مقام پر اللہ کی حد قائنوں سے آگے بڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے اس سے پیچھے رہیں گے تب بھی نقصان ہوگا اس لمٹ پر ہمیں رہنا ہے تو یہ علم ہمیں بتائے گا ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ مقصد حیات کو آپ بھی تلاش کریں اور ہم بھی کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک و میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے تشریف فرما فرمائے جناب مفتی اقمل صاحب ان تشریف فرما رشید جناب مفتی عامر صاحب اور آخری میں فرما فرمائے جناب قاری وی ظفر قاسم صاحب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلا ہے سبھی کے لیے پاپے رہے جان مر گ ali دربار بار سچ میرے سامنے تھا ابھی تک تس حج کا خیال میں ایک ہاتھ سے ماشاء اللہ جی خالدہ ماشاء اللہ شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت سیری ٹائم میں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی مجھے میں عائشہ بات کر رہی ہوں بجر ملا سے جی اور سوال میرا یہ کہ میں پہلے نہیں پڑھتی تھی نہ کوئی دعا کرتی تھی نہ نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد اچانک اگر زندگی نہیں میں انسان کو کوئی مقصد حیات مل جاتا ہے تو اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کی وجہ سے انسان نماز شروع کر دیتا ہے لیکن یہ کہ میں نے بعد میں نہیں چھوڑی ہے اگر مطلب وہ مجھے ملے ملا یا نہیں ملا لیکن میں نے پھر بھی اپنی نماز के نہیں چھوڑی ہے لیکن اس <تصوی> مقصد کے لیے مختص میں کر کے کرتی ہوں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تاکہ مجھے یہ میرا مقصد مل مطلب تو کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کیا یہ لالچ میں آتی ہے یا مجاز سے حقیقی کی طرف پلچنا مفت حساب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے آپ کا بہت شکریہ نے السلام علیکم. السلام علیکم. آپ نے ہمیں کال کیا السلام میں بس اللہ کا شکر آپ کی دعائیں بہت زیادہ آج اتنے سالوں بعد میری آپ سے بات ہو ہے اتنے سال سے میں کال کر رہی ہوں آپ کو اور میں اتنی خوش ہوں آج کی میں کو بتا نہیں سکتی ہوں اور مفتی صاحب سے میری بات ہو رہی ہے آپ <تصفح> کی قین <تصفح> میں بہت خوش ہوں بہت شکریہ آپ کون اور کہاں سے بہت بڑا آسان ہے آج میں نے اور شاید دعاؤں کی وجہ سے آج سے بات ہو رہی ہے ارے آپ کی محبت بہن آپ کی محبت ہے آپ کون اور کہاں سے ہیں کے بارے میں اتنی اچھی طرح سے ہمیں سمجھاتے ہیں دل کو اتنی اچھی باتیں لگتی ہیں کہ اسی ٹائم عمل کرنے کو دیا جاتا ہے اتنی مٹھاس سے بتاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بات ماشاء اللہ اتر جاتی ہے تو میرا ایک دو سوال ہے میرے خوشی پہلی ہلو چنیت بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل صاف ہے سوال تو یہ ہے کہ جب ایک لڑکی دنیا میں آتی ہے تو اس کے شروع سے لے کر آخر تک اتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ان رسپانسبلٹی مطلب زندگی کا مقصد کیا ہے آخر وہ اتنی رسپانسبلٹیز پورا کرتی ہے آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ جو باتیں ہوتی ہیں تاکراتیں ہوتی ہیں کائسنی کی یاد کرتے ہیں کہ سب سے بڑی ہوتی ہے اس میں اگر عورت کو مثلا نہیں پڑھنا ہوتا یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے کیا عبادت ایسی ہوگی کہ وہ رات جا کے اور وہ کرے اس طرح بالکل صحیح ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کی محبتوں کا آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب بات کو جاری رکھتے ہیں ایک تو مقصد جو عبادت کا مفتی صاحب نے واضح کیا میں چاہتا ہوں اس کی ایک ڈائمینشن کو اور دیکھیں کہ کیا آج کے دور کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں مقصد حیات کی ایک تو تشکیل ہے یا مقصد حیات کی تلاش ہے اور ایک مقصد حیات کی تکمیل ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ تشکیل اور تلاش کے مراحل میں بہت سے لوگ جو ہے وہ تقمیر کے مراحل پہنچ چکے ہیں سوال یہ ہے کہ جو عبادت کی تعریف ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے کیا آج کا انسان اس روح کو صحیح طور سے دیکھ پا رہا ہے اور سمجھ پا رہا ہے حالانکہ مفتی صاحب نے عبادت کی تعریف بڑی مذاق سے فرمائی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسلام کو عام طور پہ مذہب تصور کیا جاتا ہے ٹھیک یعنی یہ کہ اسلام مخصوص حرکات و سکنات کو ادا کرنے کا نام ہے نماز روزے اور مسجد کی حدود میں رہنے کا نام ہے اور یہ یہ کام تو لیکن قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان نہ دینا ان اللہ اسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے یعنی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین قرار دیا فقط مذہب نہیں دین ایک وسیع تناظر ہے And a poor, a complete code of life. مکمل نظام حیات اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلو آتے ہیں زندگی کی ہر سطح پہ دین کا دخل دین کا تصور موجود ہے یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے وما خلق الجنا والیابن یہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے تمام پہلو پر مقصد حیات پر دین جو ہے وہ غالب ہے اور ہر جگہ اس کی آزمائش ہے ہر جگہ اس کا امتحان ہے انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح پر یہاں تک کہ وہ معیشت میں ہو معاشرت میں ہو سیاست میں ہو ہر میدان میں ہر میدان ہوگا ناظرین آپ رہیں ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے شہری چائن میں ایک مختصر جائے گی اس ٹرانسمیشن کا میزبان